پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ ذکر کیا گیا و اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی لن یؤمن من بے شک آپ کی قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا الا من قدآمن مگر وہی جو پہلے ایمان لا چکے فلاں تب تیس بیما کا نو بس آپ افسوس نہ کریں ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں وسنا الفل کا بی آ بیس سال تک وہ درخت بالکل تیار ہو گئے اب حکم ہوا کہ ان کے تختے بناؤ اور ہمارے سامنے کشتی کو تیار کرو اور فرمایا وہ اور ہماری وہی کے مطابق اس زمانے میں کشتی نہیں تھی یہ حضرت نو علیہ السلام نے پہلی کشتی بنائی تو کافر گزرتے اور کہتے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں یہ لکڑی کا مکان کیوں تعمیر کر رہے ہیں اور بڑا عجیب و غریب اس کا اسٹائل ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مکان ہے کہ یہ پانی میں چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے تو کافر کہار کا کر ہستے اور کہتے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے تو کشتی آپ جنگل میں بنا رہے ہیں اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے تو خا طی فلین اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا یعنی حضرت نو علیہ السلام نرم دل تھے اور نبی انسانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں تو فرمایا کہ آپ کی دعائیں اپنی جگہ ہیں آپ کی شفقت اور نرمی اپنی جگہ ہے لیکن ان کافروں نے آپ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور آپ کو جھٹلا دیا ہے اب اللہ ناراض ہو گیا ہے اب ان پر عذاب آئے گا اور ان کا وقت پورا ہو گیا اس لیے آپ دعا مت کیجیے گا کہ اے اللہ تو اپنا عذاب ان سے دور کر ان مغرقون، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے ویسنع یسنافل کا حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے کلا مر مل امن قومی جب کبھی حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا کوئی سردار گزرتا میں نے اس واقعے کے شروع میں عرض کیا کہ عام طور پر آج بھی دیکھا جاتا ہے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے مالدار ہوتے بادشاہ ہوتے لوگ اکثر لوگ ان سے متاثر ہوتے اور جو وہ کرتے اسی کی دیکھا دیکھی عوام کرتے اور آج بھی یہی ہو رہا تو سردار گزرتے سخیرو من ہو اس کشتی کی وجہ سے حضرت نو علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کالب حضرت نو علیہ السلط فرمایا ان تسخرو منا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو انا نسخر کم تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے کما تسخر جیسا تم ہم پر ہنستے ہو ان قریب ہم تم پر ہنسیں گے یعنی عذاب آئے گا تو اپنا انجام دیکھو گے فسوف تعلمون حسن قریب تم جان لو گے مئ یاتی عذاب یحزیہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو عذاب اسے ذلیل و رسوا کر دے گا و یحل علیه عذاب مقیم اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے حتا اذا جاء امرنا حضرت ن علیہ سلاۃ وسلام نے کشتی مکمل فرما لی اب فرمایا گیا کہ آپ کے گھر میں جو روٹی پکانے کا تندور ہے یہ تندور بھر جائے گا قدرتی طور پر اس سے پانی ابلنے لگے گا بس سمجھ جائیے گا کہ اب عذاب آنے والا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے آپ تمام مومنین کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیجئے گا حتی اذا جا امرنا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا وفارت تن نور اور تنور یعنی تندور ابلنے لگا قُلْ نَحْمِل فِيهَا ہم نے فرمایا اے نو علیہ السلام آپ کشتی میں سوار کر لیں مِنْ کُلِّنْ زَوْجَئِنِسْنَئِنِ ہر جنس میں سے ایک جوڑا نرو مادا وَأَغْلَقَا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیجیے مگر جن پر بات پوری ہو گئی وہ آپ کے گھر والے سوار نہیں ہوں گے تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی منافقہ تھی وا جس کا نام تھا اور ایک بیٹا آپ کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا کن آن یہ منافق تھا تو کشتی میں سوار نہ ہو سکا و من اور جو کوئی ایمان لائے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے وہ ماں آ مانا مارو اللہ اور آپ کے ساتھ بہت تھوڑے ایمان لائے وہ قولر کبو اور فرمایا ار اے لوگوں اس میں سوار ہو جاؤ اس کشتی میں فیہا اس کشتی میں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ مج اس کا چلنا ہے وہ مر اور اس کا رکنا ہے حضرت نو علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تو چلتی بسم اللہ پڑھتے رک جاتی بسم اللہ پڑھ کر آپ ارادہ کرتے تو جس طرف چاہتے مر جاتی ان نغبی لغفور رحیم حضرت نو علیہ السلام نے قوم کو کہا اور فرمایا بے شک میرا رب ضرور غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے اب یہ کشتی میں سب سوار ہو گئے بارش ہونی شروع ہوئی چالیس دن تک لگاتار مسلسل بارش برستی رہی اور زمین کا ہر جز ہر ٹکڑا ہر ذرہ وہ چشمہ بن گیا اور زمین اپنے پانی کو ابلنے لگی یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے اور وہ کشتی پہاڑوں سے بلند ہو گئی وہی اور وہ کشتی تجری جبال ان لوگوں کو لے کر چلی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی پہاڑوں کی طرح بلند بلند موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی چھ مہینے تک زمین پر پانی رہا اور یہ کشتی گھومتی رہی وہ نادا جب پانی بلند ہو رہا تھا نو علیہ السلام کا بیٹا کینان جو منافق تھا جس نے اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کیا تھا وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا وہ ناد نو نب نہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کینان کو پکارا وہ فی ماضی وہ جدا رہنے والوں میں تھا وہ کشتی میں نہیں آیا وہ الگ ہٹ گیا آپ نے کہا یا وہ نہیں یار کم اے میرے پیارے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اولا تا کم مال اور کافروں کے ساتھ نہ ہو اولا وہ بولا سآوی الا جبل میں انقریب پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا یا سیمنی من الما. یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا اولا آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں علامر رحیم وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے لیکن کنار نہ مانا اور پہاڑ پر وہ چڑھ گیا پانی بلند ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک زوردار موج آئی اور یہ پانی میں فرق ہو گیا وہ حال بین موجو باپ بیٹے کے درمیان ایک موج ہائل ہو گئی فقان من المغرقین پس آن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا وقیلا اور کہا گیا ماں اکی اے زمین اپنے پانی کو چوس لے نگل لے وہ یا سما اور اے آسمان تو تھم جا بارش رک گئی زمین نے پانی کو نگلنا شروع کیا چوسنا شروع کیا وہ عید الماؤ پانی خشک کر دیا گیا وہ الامر فیصلہ ہو چکا عذاب مکمل ہو گیا ساری دنیا کے کافر ہلاک ہو گئے صرف کشتی میں بیٹھنے والے مومنین بچ گئے اگر ہم نے سونامی جیسے بڑے بڑے طوفانوں کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید طوفان نسی کی سمجھ میں نہ آتا یعنی سونامی کا وہ طوفان وہ سیلاب کہ جب وہ آیا تو بڑی بڑی طاقتیں بے بس اس کے سامنے اور اخبارات میں لوگوں نے ایسی تصاویر دیکھیں کہ پہاڑ سے بھی بلند موجے ہیں اور لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے شہر اس میں ڈوب گئے اور جب سیلاب کا پانی ختم ہوا سونامی کا طوفان ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی کشتیاں اور بحری جہاز بلڈنگوں پر اٹکے ہوئے تھے تو جو رب اس دور میں اتنا بڑا طوفان اور سیلاب پیدا کر سکتا ہے اس نے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں کافروں پر عذاب کے لیے اتنا بڑا طوفان اور سیلاب پیدا کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے عَلَى الدی اور وہ کشتی جوودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جودی پہاڑ کہاں پر ہے بعض کہتے ہیں عراق میں ہے اور بعض کہتے ہیں شام میں اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے وَقِيلَ اور کہا گیا وہ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے یہ اس سیلاب کا پیغام تھا اس سیلاب کی یہ نصیحت ہے کہ جو گناہ ہیں ظالم ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اگر بظاہر کچھ نعمتیں اور وقتی آسانی پالیں تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تباہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سچی پکی توبہ کرنے اور اپنی فرما برداری کرنے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضرت نو علیہ صلاحت وسلم کی قوم پر طوفان آیا اور جو کشتی میں مومنین تھے وہ اس طوفان سے محفوظ رہے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے گھر والے طوفان سے محفوظ رہیں گے اور مومنین اس طوفان سے محفوظ رہیں گے حضرت نو علیہ السلاۃ کا بیٹا منافق تھا یعنی دل سے وہ کافر تھا اس نے اپنے کفر کا اظہار نہیں کیا تھا اپنے آپ کو وہ مسلمان شو کرتا تھا اب جب طوفان آیا ہم سن چکے کی پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا اور پہاڑ پر وہ چڑھنے لگا اس موقع پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کشتی میں اس لیے سوار نہیں ہو رہا کہ میں کافر ہوں بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ پانی تو کوئی خاص پانی نہیں ہے میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا تو حضرت نو علیہ السلات وسلام یہ خیال فرمایا کہ یہ اس نے نادانی میں ایسی باتیں کہیں ہیں لیکن جب طوفان کی موج آئی اور وہ غرق ہو گیا تو حضرت ان علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی کہ پروردگار دیگار یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ فرمایا آپ کے گھر والے اس سے محفوظ رہیں گے تو انہیں اس موقع پر بتایا گیا کہ یہ منافق تھا اور آپ کے سامنے وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا تو جب یہ کافر تھا تو بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے گھر والوں میں وہ داخل نہیں ہے چونکہ سب سے اہم رشتہ وہ ایمانی رشتہ ہے اشاء فرمایا و نادا نور اور نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فقالا پس عرض کی بھی اے میرے رب انب نیم ان نبنی من اہلی بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا وہ ان الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے وہ انتش الْحَاكِمِينَ اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی آپ نے اس فیصلے کی حکمت دریافت کرنا چاہیے کہ جب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور مومن بھی تھا پھر یہ طوفان میں کیسے غرق ہوا تو فرمایا گیا نو اے نو علیہ السلام ان من ان بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا رشتے کے لحاظ سے تو بیٹا تھا لیکن قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا پتہ یہ چلا کہ بیٹا ہو کہ باپ ہو ماں ہو کہ بیٹی ہو کہ بہن ہو یا بھائی ہو سب سے اہم رشتہ ایمان کا رشتہ ہے اگر کسی کا ایمان نہیں تو بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹا نہیں ہے بھائی ہونے کے باوجود بھی وہ بھائی نہیں ہے اور اگر ایمانی رشتہ ہے تو چاہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہ ہو ان المؤمنون نہ اخوا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے اے نوح علیہ السلام بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا ان نہ عمل ان غیر صالح. بے شک اس کا عمل صحیح نہیں تھا وہ کافر تھا اور آپ کے سامنے وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا فلا تسلی ماں لئی سل کا بھی علم بس آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ان من انتقاین بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے وہ مالک ہے وہ پروردگار ہے وہ جس انداز میں اپنے محبوب بندوں کو انبیاء کو خطاب کرنا چاہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے اس کے بندے انبیاء اولیاء فرشتے جس طرح آجزی کرنا چاہیں یہ ان کی آجزی اور انکساری ہے وہ جو توازو کریں یہ ان کی بندگی ہے مگر ہمیں ان الفاظ کو دلیل بنا کر کوئی بھی ایسا ویسا کلمہ کہنا جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو یہ ہمیں کہنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اس طرح سمجھانے کے لیے دے سکتے ہیں کہ اگر ہماری کسی سے دوستی ہو اور ہم دوستی کی وجہ سے دوستی اور محبت میں ہم جو باتیں انہیں کہتے ہیں اور وہ ہم سے کہتے ہیں یہ کہ ہماری محبت کی باتیں ہیں لیکن کوئی اگر دوسرا اسے دلیل بنا کر کہے تو ہمیں برا لگتا ہے ایک اشارہ ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ اپنے محبوب بندوں کو جس طرح چاہے فرمانا وہ فرما سکتا ہے اور اس کے محبوب بندے جس طرح آجی فرمائیں یہ ان کی آجزی ہے ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ سے یہ فرمایا گیا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ سوال نہ کریں مجھ سے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں کی ربی اے میرے رب انبی کا بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کا ما لئی لی بھی علم وہ سوال کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس کا مجھے علم نہیں مراد یہ کہ پروردگار اگر مجھے میرے سامنے اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھ سے یہ سوال نہ کرتا کہ یہ ہلاک کیوں ہوا اس نے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا اسی لیے میں نے یہ سوال کیا جہاں تک علم کا تعلق ہے یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام وسلام کو اللہ تعالی نے علم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے مگر آپ کو وہی علم ہے جو اللہ نے عطا کیا انبیاء اولیاء اور فرشتوں کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے دوسری بات یہاں پر آپ غور کریں کہ نو علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بخشش کے لیے دعا کی اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت دریافت کی اس سے آپ اس واقعے کی طرف غور کریں کہ جب یزید لعین یزید ناپاک جب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نیک بن کر رہتا تھا یہاں تک کہ اس کی تحجد قضا نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ یزید جمعے کی امامت کرواتا تھا اس قدر نیک بن کر رہتا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قصور نہیں کہ آپ نے اسے ولی عہد مقرر کیا لیکن جب حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے تو یزید کی خباصت ظاہر ہوئی اور دل کے اندر جو خباصت تھی اور یہ جو دکھلاوے کے لیے عبادتیں کرتا تھا اب وہ شرابی بن گیا ناچ میں لگ گیا بے حیائی عام کرنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت نہ کرنا یہ اس کی فصق و فجور ظاہر ہونے کی وجہ سے تھا اور حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب تک حضرت امیر معاویہ حیات یزید اپنے آپ کو بڑا تاجد گزار اور نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا وہ اللہ تغلی اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے وہ اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے اکم من الخاصرین اگر تو ایسا نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا یہ نبی کی آجزی ہے یہ ان کا مقام ہے اللہ کی جناب میں اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو گناہ بھی تصور کرتے ہیں معافیاں بھی مانگتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وََََََََََ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں اللہ کا مقرب اور کون ہو سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں سو مرتبہ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں تو گنا گار شخص معافی مانگے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں لیکن ایسے نیک لوگ جب معافی مانگے تو ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں قیلہ کہا گیا یا نوح بسلام مننا اے نو مننا منا اینو علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جائیے وہ علی کا اور ہماری طرف سے آپ پر برکتیں ہیں اب بتائیے کہ جن نادانوں نے قرآن مجیب فقان حمید کے اسلوب کو نہ سمجھا نور قرآن سے منور نہ ہوئے وہ تو نوود باللہ اللہ ظالم پچھلی آیتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نعوذ باللہ من ظالم حضرت نوح علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا حضرت نوح علیہ السلام کو ڈاٹا نو باللہ من ظالم اگر ایسی بات ہوتی تو اگلی آیت میں یہ فرمایا جاتا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہے آپ پر برکتیں ہیں تو یہ تو خوشی اور رضا مندی کے کلمات ہیں نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے او اور ان مروہوں پر بھی برکتیں نازل فرمائی جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی اسی یا بہتر یا بیاسی جو بھی افراد آپ کے ساتھ تھے ان پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان کی نسلوں سے جو مومن نکلیں گے ان پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا وہ ام امن اور ان کی نسلوں میں سے کچھ گروہ ایسے ہوں گے سنو ان قریب ہم انہیں دنیا کا فائدہ دیں گے دنیا میں فائدہ اٹھانے دیں گے لیکن وہ گناہ کریں گے سما یا مسم عَذَابٌ علیم پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کے خزانے ہیں یہ بھی ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہیں تِلْكَ کا من الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف ان خبروں کی وہی کرتے ہیں تو دیکھیے ان باتوں کو غیب کی خبریں قرار دیا گیا اور فرمایا غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں تو وہی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کو علم غیب اللہ تعالی نے عطا فرمایا اب وہی کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ کہ فرشتہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچائے دوسری صورت یہ ہے کہ خواب میں آپ کو آنے والے واقعات دکھا دیے جائیں تیسری صورت یہ کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں اور ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تینتیس مرتبہ اللہ کا دیدار فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کریں اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمائے معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اس وقت آپ کو غیب کے خزانے عطا کیے گئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث پاک میں موجود ہے بخاری مسلم ترمیزی ابو داود حدیث کے تمام ذخائر میں یہ حدیث پاک انسان اگر تھوڑی کوشش کرے تو مل سکتی ہے اگر اس پر معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو تو ذکر جمیل کتاب میں یہ حدیث پاک آپ کو ان اللہ تعالی مل جائے گی اس کا حوالہ بھی مل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب مہراج گئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی تو آپ فرما دیں فالم تو ما پس سما وا اللہ کے نور کی تجلی سے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی پروردا فرشتے یہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس اس معاملے میں وہ بحث کر رہے ہیں اور علم غیب کا ایک اور ذریعہ ہے جو نبی کو حاصل ہے وہ ڈائریکٹ ان کے دل میں القا ہوتا ہے یعنی ان کے دل میں ڈائریکٹ اللہ تعالی غیب کی باتوں کو نازل فرماتا ہے دل کا من الْغَيْبِ عل غب کی غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف انہیں وہی کرتے ہیں تو غیب کی خبریں ہیں اور یہ وہی کی جتنی صورتیں بتائی گئی ان تمام صورتوں سے علم غیب عطا کیا گیا ما کنتا تا لمحا انتا آپ اسے نہیں جانتے تھے ولا قومی کا من قبل ہادا اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے اس واقعے کو جانتی تھی آپ کی قوم کو پتا چلا آپ کے بتانے سے اور آپ کو پتا چلا اللہ کے بتانے سے تو وہی اسلامی عقیدہ روشن ہوا کہ انبیاء کو علم کے خزانے ہیں انبیاء کے پاس مگر اللہ کے ہی سے ہیں ذاتی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے فصبید بس صبر کیجیے ان العاقبت للمتقین بے شک اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے چوتھا رکو مکمل ہوا